کر لیتے سید ابوبد اور امداد ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے سواب ملے بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سعید تنہا ام محبت رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے ہوا کرتے تھے یہ فقط تھوڑی دیر کی ملاقات تھی رہتی دنیا میں یہ واقعہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنایا جاتا ہے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 مکے کے نشیبی علاقے سے عربی لہجے میں کچھ اشعار گنگناتا ہوا نظر آیا اور ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا انسانوں کا پروردگار دگار خدا تعالی ان دونوں ساتھیوں کو بہتر جزا عطا فرمائے جو ام محبت کے دو خیموں میں اترے ہیں وہ لے لے کر وہاں اترے اور پھر چل دیے تو جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم سفر بنا ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہے ام محبت کے خاندان بنو قاب کو ان کی اس عورت ام محبت کا مکان مبارک ہو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 تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا سلو الحبیب سر اللہ تعالی را محمد صد اللہ علیہ مسلم شہر اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین قافلے کے ساتھ آ, ام محبت رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں چاروں طرف صحرا ہے ہماری گاڑیاں بھی ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کو روانہ کر دیا ہے اب کچھ اسلامی بھائی کیمرہ مین اور ہم یہاں موجود ہیں اور اس وقت کیسیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے نہ وضو کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے آ, پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اور نماز بھی پڑھنی ہے اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں بہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے تو صحرائے عرب ہے انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی لیکن بہرحال شوق بڑا ہے اس مبارک سفر کو قریب سے دیکھنے کا اس مقامات کو قریب سے دیکھنے کا اللہ تعالی ہماری یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اخلاص بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ والسلام اور آپ کے صحابہ کی پیاس کے کے ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ سرمائیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دا زیر اسلامی بھائیوں اب جہاں جیسے میں نے چہرہ ہے پانی نہیں ہے مدد آئی ہمارے پاس اصل عربی یہاں پہنچے اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں یہاں آ کر وہی باقی ہوں میں مابعد رسی اللہ تعالیٰ کا سنایا انہوں نے یہی تو مقام ہے کہ جی جہاں واقعہ ہوا اور انہوں نے بتایا کہ اپنے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن یہ باقی اسلام اسلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے تو گئے ظاہر ہو گیا ہمیں ان کیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے وقت چھوڑا ہے یا اپنے مذرے میں لے آئے ہیں یا بہت سارے جانور بھی ہیں پرندے بھی ہیں اب ہم یہاں وضو کریں گے ان شاء تھوڑی دیر باقی ہے دوہر کا وقت ختم ہونے میں نماز پڑھیں گے پھر ان شاء اللہ آپ کچھ اندھیوں کا مذرا اس کو یہ مذرا کہتے ہیں ہمارے فارم ہاؤس کہہ لیں یا جہاں پر وہ جانور وغیرہ پالے جاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور پھر ہمارا سفر بھی کریں ہزار ہائے تیر پار فقط دعوة الإسلام نشعر والسنة نشعر الإسلام الاستدام من الباكستان الآن موجود تثمين أبلاد العالم في شغن التبليغ والدعوة والمدرسة والمساجد كناف المدنية وموجود عرب مالكة هل أنت في مالكة هنا موجود؟ لا لا لا لا, دي لا. الشيخ معلنا محمد إياثر أبطار قادم ومن الباكستان هو الشيخنا الدعوة الإسلامية موجود عربي والعجمي والافريقي لابس امامة لحيه لباس الابي في تكنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعت اسلامي دوت نت موقع موقع دعوه اسلاميه دعت اسلامي دوت نت عربي مواد موجود في موقع دعوه اسلاميه كتب شيخ وهذا من مسؤول عن الموقع هذا من مسؤول نفرج وانا وامير الامير دعوه انت ايجي التوليزيون؟ نعم انت ايجي التوليزيون؟ نعم هل اشوف؟ هاااااااا اللي بكنات قلت اللي بكنات المدنيه سمه؟ في اليوم الجمع ايدي اربي اربي هذا بيانه قبير اده انا اجتماعات شرعه فانا ما ترددت حقنا اهرب في هذا semana ان شاء الله لازم واللحيه والعمامه غير لسه كبير ما في ما <تصفيق> على طول ها اليوم على طول في اللحيه كامله ان شاء الله سترسول صح بس كبير ان هذا هذا لا يجوز هذا حرام هذا انا الخطبه ما جائز يجوز واحد حجم واحد حجر لا هذا حديد حديد وليس لا قصد في الذهب بل فضه واحد حجر بدون حجر مع الالملايه وزن اقل 4 جرام فضه بدون حجر بدون فضه لا يجوز في الحجر امر ما في مشكل فضه والذهب هذا علامه طريقه م. هذا حرمه في خطبه ها. هذا حرمه ما يجوز ما يجوز شاول دیکھیے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جیسے پتا چلا جائز نہیں ہے آپ ہاتھ سے نکالی اسلام ہاں لیکن یہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے مجبور پھول ہے کہ پتہ چلتا ہے اول انسان فرگا خیال بات اول رجل اللہ حبارت تخلیق اي ممكن اول كده ده بدل رجل هو ما في قرعه اعقيدا مسلم اول رجل اعتقد من مدينه وال سيدنا الله تبارك وتعالى بدل مخلوق العالم انسان الى الى الى قرده خاصه قرده خاصه قلت رجل عمر خاصين هو اول رجل بدل هو تبدل تذكر جميل ده طيب عباد الهي الان اليوم لهيه بعد ساعه بعد الفرانه يدين في هي كامله لحيه كامله ان شاء الله في بالمكنات لازم انت لازم تشوفها ان منك لم تر عيني واجمل منك لم تره النساء قل اسم بر وامن كل عيب كأنك قد خلصتك لا تشاو مغمر لا يصر بحثاً لك دائماً آفاداً على هاتفك خير خلفي باز کو جاتے ہزار در پیش ہے پھر مبارک سفلا فی مدینے کتلا فی مدینے کت ہے مدیش بھائی جی اور مدیشن کے ناظرین اس وقت ہم جوخفا میں موجود ہیں یہاں پر بڑی عالیشان مسجد بھی موجود ہے اور جوخبا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت مدینہ میں نبی پاک علی اسلام تشریف لائے اور یہیں سے ملک کے شام سے آنے والوں کے یہ نیکات بھی ہے یاد رہے پانچ بیکات ہیں ان میں سے ایک نکات جوخفا بھی ہے اور نبی پاک علیط اسلام نے یہاں سے بھی ایک بار احرام باندھ کر مکہ پاک کا کست فرمایا خان اللہ بڑا مبارک مقام ہے اور جو آپ ہجرت مدینہ کے راستے کا نقشہ دیکھیں گے اس میں جوفا بھی آپ کو نظر آئے گا اور آج ہم اسی سفر میں جوفا کے مقام پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام کی برکتیں نصیب فرمائے تلور الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم jal uh... <laughs>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 اور کوشش کیجیے اپنے بچوں کے لیے آپ بھی مچھلی کا انتظام کیجیے اب ہم خاتے ہیں یا رسول اللہ السلط و السلام علیک اللہ حبیب اللہ بسم اللہ, اللہ, اللہ لا ما اسمیه لا بسم اللہ وعلا برکت اللہ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 صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بولاوا مجھ نبی سے در نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے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 نسا یا ارکن نشا بولتے ہیں یہ ادھر سے چڈھے کا جوڑ بولتے ہیں ادھر سے لے کر پاؤں کے تخنے کے پنجے کے پاس جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے بولتے ہیں اس کو اس کے جوڑ تک یہ درد ہوتا جو بعض اوقات برسوں تک نہیں جاتا آزمائش والا ہوتا لیکن آدمی آہستہ آہستہ آدھی ہو جاتا ہے اس کو لنگڑی کا ذرد بھی بولتے ہیں کمزوری پٹھوں کی کمزوری قبلز وقت بڑا پا جوڑوں کا پرانا اور دیری نہ درد جسمانی اور آسابی کھچاؤ اور حافظے کی کمزوری کے لیے یہ بہترین ٹونک ہے مچھلی کے سر کا سوپ مچھلی کے بعد دودھ نہ پیا جائے مچھلی کے بعد شہد بھی نہ پیا جائے ڈاکٹر لیف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 اس میں بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور گوش میں نہیں پائے جاتے مثال کے طور پر آئیوڈین جو انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی کمی سے جسم کے حدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے اور یہ مچھلی میں یہ چیز ہوتی ہے گلے کے اہم گدو جس کو تھائی وائٹ بولتے ہیں اس میں سکم یعنی مرض پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو, جا, ہو سکتی ہیں تو مچھلی کا استعمال اس میں بھی مددگار ہوتا ہے سردی میں اگر خانسی ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ مچھلی کھائی جائے لکھا کہ مچھلی سے بہتر کو اس کی میں نے اور کوئی چیز نہیں اور کوئی دوا نہیں مچھلی کے سر کا سوپ ایسے لوگ اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جس, جس کی یادداشت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 تو یہ مچھلی بھی ہے یا بھیارے اقاعفات السلام کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول فرما صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے گیارہ بج چکے ہیں ہم پہنچے ہیں بی روحا پر مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ فاط السلام